السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسن نویز ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ تعالی موضوع شیطان کی دشمنی اور بچاؤ کے سلیقے بے تاریخ ستائیس رجب چودہ سو تیرہ اپریل 2018 اٹھارہ ترجمہ شفقت الرحمن حافظہ اللہ تعالی آواز حافظ جنید یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ کے نام پر ڈیروں درود و سلامتی نازل فرمائے حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالی سے کما حق ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان جانو مسلمانوں دنیا مصیبتوں اور امتحان کا گھر ہے جو مصیبت خلقت کو رب سے جدا کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے انسان دوست اور دشمن میں تفریق کرنا سمجھ جائے یہ دانش اور اقل مندی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ترین دشمن کے بارے میں بتلا دیا ہے اس سے بڑا فتنے میں ڈالنے والا کوئی نہیں وہ اولین اور سب سے بڑا دشمن ہے ہر قسم کی برائی اور خرابی کا تعلق اسی سے ہے برائیاں وہیں پیدا ہوتی ہیں اولاد اولاد آدم سے اس کی عداوت شدید ترین اور بالکل واضح ہے اس جیسا دشمن نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی بعد میں آئے گا فرمانے باری تعالیٰ ہے بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے یوسف آیت پانچ شیطان ایسا دشمن ہے جو تھکتا نہیں اور ہار بھی نہیں مانتا شیطان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی یا مروت کام نہیں آتی شیطان نے تمام بنی نو آدم کو کسی بھی ذریعے سے گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے فرمانے والی تعالیٰ ہے اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کی وجہ سے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور پھر انسانوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں الغرض ہر طرف سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا 16۔ اللہ سولہ اس دشمنی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف اور فضیلت سے نوازا آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا انہیں جنت میں ٹھہرایا انہیں تمام نام خود سکھائے اور مسجود ملائقہ بنایا پھر ان کی نسل کو بھی معزز اور مکرم بنایا اس پر ابلیس نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا اور تکبر سے بھر گیا جو کہ ہر بیماری اور شر کی جڑ ہے پھر اسی تکبر کی بنا پر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا سور ساد آیت 76 اور پھر جب اسے جنت سے نکال دیا گیا تو اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لئے اعلان کر دیا اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سورج سعد آیت بیاسی اس کے بعد آدم اور ہوا کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور انہیں جنت سے نکلوا دینے تک ماسیت خوبصورت بنا کر دکھانے لگا اور اب تک اپنی انہی ریشہ دوانیوں پر قائم ہے شیطان آج بھی لوگوں کو جسمانی اور روحانی اعزاب پہنچاتا رہتا ہے لوگوں کے عقائد و عبادات جسم و روح مال و اولاد کھانے پینے سونے جاگنے اور صحت و بیماری سمیت ہر حال میں تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک شیطان تمہارے ہر معاملے میں دخل اندازی دیتا ہے مسلم چنانچہ عقائد کے متعلق اس کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کے نظریات تباہ ہو جائیں فرمانے والی ہے اے بنی آدم کیا تمہارے ساتھ یہ پختہ عہد نہیں ہوا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے بے شک وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے سورہ یاسین آیت ساٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح ہونے پر ابلیس اپنے لشکروں کی تشکیل کرتا ہے اور کہتا ہے آج کسی مسلمان کو گمراہ کر دے گا اسے میں تاج پہناؤں گا ابن حبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا فطری عقیدہ توحید سب سے قیمتی دنیا ہے شیطان اسے تباہ کرنے کے درپیہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا پھر ان کے پاس شیاتین آئے اور انہیں دین سے پھیر دیا جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی انہیں حرام ٹھہرا دیا نیز انہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی مسلم کوئی بھی غیر اللہ کی بندگی کرنے والا شخص در حقیقت شیطان کو پکارتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے فرمانے والی تعالی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر زنانہ بتوں کو پکارتے ہیں اور وہ صرف سرکش شیطان کو پکارتے ہیں شورت انسا آیت 117 شیطان عقائد خراب کرنے کے لیے جادو سکھاتا ہے تاکہ جادو کرنے والا اور جادوگر سے جادو کا مطالبہ کرنے والا دونوں کافر ہو جائیں فرمانے والی تعالیٰ ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان کے دور حکومت میں شیاتی پڑھا کرتے تھے سیدنا سلیمان نے کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو شیاتین کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے البقرہ البقرا دو آخری زمانہ میں تجال رونما ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالی شیاتی بھی بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے احمد قیامت صرف برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو جلد باز بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں کہیں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے شیطان ان کے پاس کسی بھیس میں آ کر کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے تو وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا مسلم عبادات کے متعلق اس کی سازش یہ ہے کہ عبادت گزار کی جب تک عبادت تباہ نہ کر دے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے پہلے بندے کو تہارت کے متعلق شک میں ڈالتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی کے پاس شیطان آ کر اس کے دل میں کہے تمہارا وزو ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہے تو جھوٹا ہے احمد نماز میں خوشو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی لذت کا باعث ہے سنانچہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو تو وسف سے پیدا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکاعت ہیں ہے متفق انالی. اگر شیطان کو صفوں میں خلل نظر آئے تو صف میں بھی گھس جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خالی جگہ پر کر دو کیونکہ شیطان تمہارے درمیان یعنی خالی جگہ میں گھس جاتا ہے احمد اللہ تعالی نمازی کے سامنے ہوتا ہے اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی شیطان کی چال بازی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جھبٹا ہے جو شیطان بندے کی نماز پر لگاتا ہے مسلم نماز توڑنے کے لیے شیطان پوری طاقت صرف کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف منہ کر کے پڑے اور سترے سے قریب ہو کر کڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑ سکے حاکم اور اسی طرح فرمایا کسی بھی بستی یا خانہ بدوش جگہ کے تین افراد میں باجمات نماز قائم نہیں کی جاتی تو ان پر شیطان قابض ہوتا ہے ابو داود شیطان کی انسان دشمنی کی کوئی حد بندی نہیں لہذا شیطان لوگوں کے کھانے پینے اور ہم بستری تک میں شراکت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھٹی دیتے ہوئے فرمایا اور اے شیطان تو چاہے ان کے مال اور اولاد میں بھی ان کا شریک بن جا صورت السرا آیت 64 اسی لیے اگر کھانے پینے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان ابن آدم کے کھانے اور پینے میں شریک ہو جاتا ہے بلکہ جو کھانا گر جائے اسے بھی کھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کا لکما گر جائے تو اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر لے اور پھر اسے کھا لے شیطان کے لیے مت چھوڑے مسلم جب انسان اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو تب بھی شیطان کو خدشہ ہوتا ہے کہ انہیں نیک اولاد نہ مل جائے اس پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہم بستری کی دعا ہی بلا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہوئے کہے بسم اللہ ہی اللہ جن بن بطو ما رزقتنا مجھے شیطان سے بچا اور جو تم مجھے عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما تو اگر انہیں بچے کی امید لگ گئی تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا متفق انالی. اسی طرح اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان گھر میں بھی شریک ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کر لے تو شیتان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ سونے کی جگہ ہے نہ کا کھانا اور جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیتان کہتا ہے تمہارے لیے یہاں سونے کی جگہ ہے اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے تمہارے لیے سونے کی جگہ اور رات کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے مسلم پھر جب رات کی ابتدا ہوتی ہے تو شیتان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے پھیل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رات کی ابتدا ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو کیونکہ شیاتی اس وقت منتشر ہوتے ہیں بخاری رات کی نیند آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ انسان صبح سویرے چست اور چاکو چوبند بیدار ہو لیکن شیاتی سوئے ہوئے شخص کو بھی ازیت دینے سے باز نہیں آتے لہذا تم میں سے کوئی جب سویا ہو تو شیطان اس کی گدی پر تین گھنے لگاتا ہے ہر گرا پر کہتا ہے ابھی با... رات بہت لمبی ہے اس لیے ابھی نیند کر تاکہ جب وہ بیدار ہو تو بہت تنگ ہو اور کاہلی سے بھرپور ہو لیکن اگر بندہ بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کر لے اور وضو بنا کر نماز پڑھ لے تو اللہ اس کی یہ گرے کھول دیتا ہے متفا پھر جب فجر کی نماز سے سویا رہ جائے تو شیطان اس کو مزید ضلیل کرنے کے لیے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات سے فجر کے بعد تک سویا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں یہاں آپ نے یوں فرمایا کہ ایک کان میں شیطان پیشاب کر گیا ہے مسلم شیتان سوئے ہوئے شخص کے نتنوں میں رات گزارتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وضو کرتے ہوئے تین بار اپنی ناک جھاڑے کیونکہ شیتان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے متفق علی نیند سے انسان ذہنی اور جسمانی آرام حاصل کرتا ہے لیکن شیتان انسان کو نیند میں بھی تنگ کرتا ہے اور خواب میں اسے ڈراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رویہ یعنی اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم یعنی برا خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے متفق لوگوں کے درمیان باہمی الفت اور محبت افراد اور معاشرے سب کے لیے مفید ہے لیکن شیطان لوگوں میں جدائی اور ان کے تعلقات خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان جزیت العرب میں اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی بندگی کریں گے لیکن ان کی آپسی چپقلش رہے گی مسلم شیطان کے شر سے کوئی بھی نہیں بچ پایا جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں تکلیف دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان ہر نو مولود کو پیدائش کے وقت تکلیف پہنچاتا ہے تو نو مولود شیطان کے تکلیف دینے پر چلا اٹھتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے متفقن علی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے چنانچہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانت دوڑتا ہے اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے ایک کریم مقرر ہے مسلم شیطان جسم میں داخل ہو کر انسان کو خفتی بنا دیتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے محبوط الحواس بنا دیا ہو سورت البقرا دو سو شیطان انسان کو موت کے منہ تک تکلیف دینے پر رہتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھلائی کہ وا آؤزا تخب بطانی اور یا اللہ میں تیری اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خفتی کر دے نسائی اولاد آدم کے خلاف اس کی مکاریوں اور چال بازیوں کے کئی طریقے ہیں وہ کبھی باطل کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے اور یہ شبہ ڈالتا ہے کہ یہی حق ہے اسی لیے بدر کے موقع پر مشرکوں کو ان کی منصوبہ بندی خوبصورت بنا کر دکھائی اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یوں فرمایا اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور یقیناً میں تمہارا, تمہارا حمایتی ہوں صورت عنفال ان شیطان گناہ کا نام بدل کر بھی پیش کرتا ہے جیسا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کیا میں تجھے دائمی زندگی اور نہ کمزور ہونے والی بادشاہت کا درخت بتلاؤ صورت آیت ایک اسی طرح شیطان وہیں سے وار کرتا ہے جہاں کلبی ملان ہوں پہلے سے موجود ہو اس کے لیے شیطان ظاہر یہی کرتا ہے کہ وہ بڑا خیر خواہ ہے جیسا کہ آدم اور ہوا علیہ السلام سے کہا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ تمہ, ف, تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ صورت العراف آیت 20 پھر اس پر قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے جیسے کہ اس کی حرکت بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ان دونوں کے روبرو قسم قسم کالی کے یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں سورت العراف آیت 21 شیطان جھوٹے وعدے اور تسلیاں بھی دیتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے انہیں شیطان وعدے اور آرزویں دلاتا ہے شیطان کا وعدہ دھوکا ہی ہوتا ہے سورت النساء آیت 120 لوگوں کو جھوٹی امیدوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکا دے سورالکمان آیت 33 اسی طرح نیک لوگوں کو اپنے کمزور لشکروں سے بھی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے بے شک یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے سورہ المران عمران ایک انہیں رضاء اللہی کے لیے خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ کرنے پر وہ خود کنگال ہو جائیں گے فرمانے بال تعالی ہے شیطان تمہیں غربت کے وعدے دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے صورت البقرہ آئے دو سو لوگوں پر پریشانیوں کے انبار لگا دیتا ہے اور پھر انہیں ماضی پر حسرت دلاتا ہے جیسے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر میں یوں کر لیتا تو ایسے ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اگر شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے مسلم شیطان شہوت کے راستے اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے چنانچہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے شیطان حیا پرداداری اور عفت کو مرد زن دونوں سے ختم کرنے کے درپے ہے حالانکہ پردہ برہنہ ہو جائے تو سزا حاضل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسفسا ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے صورت العراف آئے 20 لوگوں کو حرام آوازوں اور موسیقی وغیرہ کے ذریعے گمراہ کرتا ہے فرمانے والے تعالیٰ ہے ان میں سے تو, تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے صورت الاسرا آیت 64 شرک بھی انسان کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد پانے کے لیے شیطان کا ہتھ کنڈا ہے فرمانے والی ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے صورت البقرا آیت ایک سو اڑسٹھ تمام ترچال بازیوں کے لیے شیطان کے معاونین بھی موجود ہیں فرمانے والی ہے اور یقیناً شیطان اپنے چیلوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں صورت الانعام آیت 161 شیطان کی مکاریوں اور چال بازیوں کے اہداف ہیں شیطان ان کی تکمیل کے لیے ہر انتہا تک جاتا ہے ان اہداف میں بنیادی ترین ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی داد سے روک دے اور لوگوں کو گمراہ کر دے شیطان نے بذات خود کہا تھا میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے ماسی کو مزین کروں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا صورت الحجر آیت انتالیس اس لیے شیطان غفلت کے موقع تلاش کر کے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے پر معنی بار تعالیٰ ہے شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے اور انہیں ذکر الہی سے غافل کر دیا صورت المجادلہ آیت 19 شیطان ہر قسم کی بری خصلت کی ترغیب دیتا ہے اور ہر اچھے کام سے روکتا ہے فرمان باری تعالی ہے بے شک وہ تمہیں برائی بے حیائی اور اللہ تعالی پر ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے جن کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے صورت البقرہ آیت ایک لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا اور خالق سے دوری بھی شیطان کا مقصد ہے فرمانے والی تعالیٰ ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بوجھ ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے صورت المائدہ آیت 91 شیطان کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے اور انہیں جہنم میں دھکیل دے فرمانے والی تعلیٰ ہے بے شک وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائیں سورہ فاتر آیت 6 شیطان کی پیروی کا انجام آخر کار بدبختی اور وبار ہوگا دنیا یا آخرت میں کسی بھی قسم کی بدبختی کا سبب شیطان کی پیروی ہے فرمانے والی تعالیٰ ہے بے شک یہ تیرہ اور تیری اہلیہ کا دشمن ہے مبادہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ صورت آیت ایک سو شیطان کے پیچھے چلنے والا شخص شدید قسم کی پریشانی اور گمراہی میں ہوگا اور شیطان کی دوستی سراپا گھاٹے کا سودا ہے فرمان تعالی ہے اور جو شخص شیطان کو اللہ کے سوا اپنا دوست بنا لے تو وہ واضح گھاٹے میں پڑ گیا سورت النسا آیت 119 جب قیامت قائم ہوگی تو سب شیطانوں کو بھی جمع کیا جائے گا فرمان باری تعالی ہے آپ کے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے سورہ مریم آیت 68 جب شیطان اپنے مریدوں سے اظہار برات کرے گا تو ان کی پشیمانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا وہ کہے گا بے شک اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا تھا تو وہ میں نے پورا نہیں کیا سورہ ابراہیم آیت 22 پھر شیطان اور اس کے مرید سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے فرمانے والے تعالی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا سورت العراف آیت 18 ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں شیطان نے تو رسولوں کی اولاد اور ان کے والدین تک کو گمراہ کر دیا تھا جیسا کہ نوح علی اسلام کا بیٹا اور ابراہیم علیہ السلام کا والد شیطان کے شکنجے میں آ گیا بلکہ شیطان پوری کی پوری قوم کی تباہی کا باعث بھی بنا فرمانے والے تعلیٰ ہے اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں اور شیطان نے انہیں ان کی بدامالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں رہ سے روک دیا تھا باوجود یہ کہ وہ سمجھدار تھے کبوت آیت اڑتیس شیطانی تباہ سے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والا مومن کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا فرمانے والی تعلی ہے اس یعنی شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردیگار پر بھروسہ کرتے ہیں صورت النحل آیت ننانوے اللہ تعالی سے تعلق بنانے والا شیتان سے دشمنی رکھتا ہے اور جو اللہ سے روگردانی کر لے تو وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا والی وارث ہے جبکہ شیطان اپنے دوست, اپنے تعلق داروں کو ذلیل و رسوا کرے گا اس لیے ہم سب ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں احکامات الہیہ کی تعمیل کریں اس کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ عزت و شرف اللہ کی اطاعت احکامات الہیہ کی عملی صورت پیش کرنے سے ملے گا جبکہ رسوائی شیطانی جال میں پھنسنے پر ہمارا مقدر بن جائے گی اگر کوئی شیطانی جال میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب مسلط کرے گا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن سمجھو بے شک وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جہانمیوں میں شامل ہو جائیں سورح فاتر 6 اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے بخش مانگو بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے دوسرا خطبہ تمام تاریف اللہ کے لئے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مابود برحق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی ان پر ان کی آل اور صحاب کے نام پر ڈیروں رحمتیں سلامتی اور برکت نازل فرمائے شیطان سے بچنے کا رستہ صرف تقوا ہے شیطان کے لیے سب سے سخت گیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے چنیدہ ہوں اور اپنی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کریں اس چیز کا اقرار شیطان نے خود کیا اور کہا کہنے لگا تو پھر تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنیدہ ہیں سورہ سعد آیتراسی شیطان کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرنا بہترین ذریعہ ہے اللہ کا ذکر رحمت الہی کو کھینچتا ہے اور شیطان کو دتکارتا ہے بے شک شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے بخاری بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑنے سے ساری رات کے لیے اللہ تعالی کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں پھٹکتا جو شخص ایک دن میں 100 بار لا الا اللہ الشریق الملکین قدیر پڑھے تو یہ ورد اس کے لیے شام تک شیطان سے تحفظ کا باعث بن جاتا ہے جس وقت انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں نہ رات کا پڑاؤ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل حد اللہ سے عدم تجاوز دونوں شیطان کے ذیت سے بچنے کے لیے بہترین معاون ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسفسا چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور شیطان بھی جماعت سے دور رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جنت کی باریں چاہتا ہے تو وہ ملت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور رہتا ہے احمد اچھی بات بھی شیطانی وصوصوں کو دور بھگانے کا باعث بنتی ہے فرمانے والی تعالی ہے آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے صورت السرا آئے تریپن شیطان کو اپنا دشمن بنا لینے والا شیطان سے لا تعلق رہتا ہے خود کی اس کی مشابت سے بھی دور رکھتا ہے یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و اسلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا صلی اللہ وسلم مبارک علی نبی محمد یا اللہ حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلاف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سمیت تمام بکیہ صاحب صابق نام سے بھی راضی ہو جا یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جد و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا اکرم الکرمین یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبات آ فرما شرک اور مسلکوں کو ذلیل فرما یا اللہ دین کے دشمنوں کو نست و نابود فرما یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا ہمارے ملک کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا قبی یا عزیز یا اللہ ہماری فوج کی مدد فرما ان کے قدموں کو ثابت فرما اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما یاز الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال تیری رضا کے لئے مختص فرما یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق فرما یا ازل جلیہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل احسان خرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں وعض کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو صورت النحل آیت نب تم عظمت والے جیلی القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے